آدمی جو عمل کرتا ہے وہ ارادے کے تحت کرتا ہے اور ارادہ اس کے اندر سے وجود میں آتا ہے اور یہ ارادہ جو ہے یہ اس بنیاد پر وجود میں آتا ہے کہ اس کے قلب میں کیا ہے انسان کے قلب میں ایک تاثر ہوتا ہے اور اس تاثر کے تحت یہ اس بات کو لیے ہوتا ہے کہ میرے مسائل کا حل کہاں سے ہوتا ہے میرے مسائل کا حل کیا ہے کہاں سے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ستی کا کار کیا ہے تو عام طور پر انسانوں کا یہی کاثر ہے کہ مسائل کا حل وسائل میں ہے مسائل کا حل وسائل میں لہذا وسائل کو حاصل کروانا نے لکھا ہوا ہے کہ اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ پریب قتل ضرور جو کچھ بھی جس طریقے سے حاصل کر سکتے اس کو حاصل کر کیونکہ کیپٹل کی بنیاد ہی ہے کہ مسائل کا جو حال ہے وہ وسائل میں مسائل پیدا ہی وسائل کی غیر مصفانہ تقسیم سے ہوئے ہیں گیارہ سارے مسئلے کی بنیاد ہے ہی مسائل تو سارے سارے سارا کا سارا, سارا, سارا فصلہ جو گھوم رہا ہے وہ اس بات کے تحت گھوم رہا ہے کہ مسائل پیدا ہوئے ہیں وسائل سے مسائل کا حل وسائل کی تقسیم میں اس کا سارا تھوڑا سا ہمارے مردالے مدد صاحبزادے تھے اور تبدیلی دوسرے امیر تھے ایک بڑے مجلے میں تقریر کرنے کے لیے گئے تو کچھ مجمع تھا پروں کا افسروں کافی سارے لکھے ہوئے سوال ان کو دے دی انہوں نے سارے ایسے قدم کیے پکڑ لی اور بیان کیا تو لوگوں نے کہا ہمارے سوالوں کو جواب دے دیا کو جواب کیسے نہیں کر کو جواب کیا ہوتا ہے مسائل ہے مسائل کا میں بارہ ہوا ہے اپنے گائے کو جاتا ہے ہی خاکے ہیں تمہارے خاکے بیان کیے گئے تو دیکھو, دیکھو تمہارا خاکہ وہاں پر بیان او کے جو سرائے ہوئے ہیں کسی کو یاد ہے بہو علد القسام والی یاد مطلب. ہے جو ہے بہو علد القسام لاکھ یا تھا علد القسام والا جو روکے جما تو یہ پھرتا رہتا ہے ساتھ کرتا رہتا ہے اور یہ مخالفت کے جذبات بڑکاتا رہتا ہے پورا سرکشا کھینچا ہوا ہے تو پورے ایک پرسنلٹی دھیان رکھے ذرا جو ہو گیا بجٹ تک میری پرسنالٹی ڈسکس جو کچھ میں کر رہا ہوں سب کچھ ہو رہا ہے کہ جن کو پھر کر مخالفت کی غذا بناتا ہوں سات سین کرتا رہتا ہوں اور یہ سارے مسائل کھڑے کرتے ہیں اور کچھ اللہ کو خوف دلاتا ہے سارے ڈرواز کیا کر رہے فوری. یہ تو سی بات بھی جو ہے وہ تو اس ذات کا ذہ ہوا ہے جس نے انسان کو بنایا اس کے عقل کو بنایا اس کے جذبات کو بنایا اس کے سوچ کو بنایا اور اس نے کس اس پر کیا ہلاک کاری ہونے ہیں کس طرف اس کی سوچ جانی ہے کس طرف اس کے کلن سوچنا ہے جس بات کا کس طرف کرنا ہے ساری باتوں کو بیان کیا ہوا ہے کہ ادا وہ تو ممبا ہے سارے دوم کا ممبا ہے سارے دھوم کا تو جو بھی بات پوچھ نہیں ہے اکثر ہمارے ہمارے عواج عواج حضرت کے پاس لوگ آتے تھے اور درموں کے بارے میں سنا کہ لوگ کہتے ہیں ہم جو بات سواد کو کر جاتے ہیں تو اللہ کرتا ہے کہ وہ کا جواب ہو جاتا ہے خیر یہ کر رہے تھے کافی کی کر رہا تھا کہ ان کی بنیاد ساری ہے مجھے یاد ہے جب یہ کتاب آ گئی ڈیل کرنے کی اس کا نام ہے جی ان کی جب کتاب آ گئی اسٹاف بولیے پریشان ہونا چھوڑیے ہونا شروع کیے لوگ بڑے مسے میرے پاس کتاب لے کر آئے میں نے پڑھا تو واقعی نہیں پریشانی کے ارادوں کے بارے میں اس نے پڑھی گہری باتیں سمجھی ہوئی تھی سوچی ہوئی تھی لکھی ہوئی تھی اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے گزرے کے لکھے ہوئے تھے بڑی سمجھداری کے تھے واقعی اور <تصفح> کا... اس, کا اس کتاب کا میں نے اس کو نچوڑنا ہوتا ہے نا ہر فیلڈ تجربہ کار ہوتا ہے تو اسی کو نچوڑ کا شوق پیدا نکالتا ہے ہمارے مودی صاحب تھے مختلف جگہوں پر جلسوں میں جنازوں میں جانے آنے شروع ہو گئے کہا کہ خیر ایمرج کا الیکشن تھا کیوں کہ وہ دارش ساری بات کو اور واقعی الیکشن میں کھڑے تھے کیونکہ اس شعبے کا وہ تجربہ بخار تھا نا خیر الیکشن تو الیکشن تو گھو لیا پر گھو لیا تو وہ ساری دوباری جاتی دی. اس کا تو خیر اس کی کتاب لے کر نچوڑو کتاب کو کیا نہ کیا چاہتا ہے کہ جب یہ کماد حاصل کرنے کے بعد کیا کرنا چاہتے تو اس کی ساری کتاب کا خلاصہ یہ تھا کہ اب تمہیں حاصل ہو جائے گا تمہیں شورت ملے گی تمہیں دولت ملے گی تم شہرت متاثر ہو دولت شورت عورت اس کے دنیا دولت شہرت عورت یعنی یہ آخری اس کا نچوڑ تھا جو اس کارک نکل سر کتاب کو یہ تھا اس طرح بڑا ہی باقی جو فورڈ کا لکھا ہے نا کیا نام کو اس نے زیر باست لایا ہے اس نے ڈسکس کیا ہے زیر واستہ ہے اس میں سے لکھا ہے کہ یہ بیمار ہوا تھا اتنا اتنا بیمار ہو گیا کہ آخر جو ہے تو یہ جب ڈسیبلڈ ہو گیا تو اس نے اپنے کارخانے سے نکلا ڈاکٹر پیچھے پھرا پھرا آخر ڈاکٹر نے بہت کو میڈیکل بورڈ بٹھایا سب سرجن فزیشن سارے بیٹھے اور اس کے بعد سب نے مل کر جا کر کوئی فزیکل ڈیزیز نہیں ہے کوئی بیسٹ ہو میڈیسن کا کوئی پرابلم نہیں ہے سرجری کا پرابلم نہیں ہے آئی ایم ٹی کسی جگہ کوئی پرابلم نہیں ہے سب نے مل ملا کر اس کو سائکٹرسٹ کے حوالے کر دماغی امراض سے میرے حوالے کر اس کے جو والے ہوا اس نے اس کی کی تو اس نے کہا کہ اس کی تشخیص یہ تھی کہ آپ آپ کی تشریف کے بارے میں تشویش جو ہے آپ کو بیماری لگی ہوئی ہے مال کی محبت کی اس کتاب کو دیکھے اس میں نمبر تو یہ جو کتاب ملی سی تو اس کا میں انہیں حدیث کو لکھتا گیا جن حدیث میں باتیں بیان ہوئی ہوئی تھی جگہ میں لکھا تھا خود دنیا راسو الختی دنیا کی محبت جو ہے وہ ساری تکالیف کی جو ہے چڑھ ساری تکالیف کا سارے کوشن کو میں نے اس بات کو لکھا تھا کتاب کا نسخہ تھا کہ ہو اور بات ڈیل کر دیکھی جو ہے اس پہ آخر میں خودکشی کی تھی اتنا ناکامیاب ہوا اتنی جانے کتاب کو لکھنے کے باوجود کیونکہ اس کا ممبا ممتا بل جاؤ بابا کتاب مجھے تھا وہ دور و طور صا ہی وہ پرانی چیز ہے جو انسان کو تو بائی لے جاتی ہے خیر سیکٹر نے کہا آپ بجنی کی محبت ہے اور واقعی اس کے اس نے تھوڑا تھوڑا تجدید نے کہا کہ اس کو اس کے پارٹنر نے کہا کہ سارا ہفتہ کام کر کے مالی شامل ہو جاتی ہے ویکینڈ پر چھٹی کریں گے اور میں نے ایک پرانی کشتی لی ہے تو ہم جائیں گے سمندر میں بوٹنگ کریں گے تو اس نے کہا چھا تو اتنا وجود آدمی ہے اتنے وقت ضائع کرنے کے تیرے پاس پروگرام ہے تیرے ساتھ اپنے کاروبار میں چلا سکوں گی میں تاریخ پارٹنرشپ کو ختم کر دوں گا تو بے چارا خاموشوں آیا اس کا کردہ آیا اسے کہا جی فلانے ملک کو جو ہم نے مال بھیجا تھا میرے جہاز میں تو آپ نے کہا تھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی انشورنس کرنے کی دس ڈالر لگتے ہیں کیا کرتے ہو کہتے ہیں وہ کی تھی آ گئے تو سمندر میں طوفان آئے اس کا دوڑو اس خبر کے شائنے سے پہلے اس کے انشورینس کر کے آ جا یہ دوڑ کر کے انشورینس کر کے آیا اگر آج نے گاضی جا تو صحیح تھانہ پہنچ گیا منتر پر طوفان میں نہیں آیا تو دس ڈالر لگنے کی وجہ اس کو بخار چڑھا اور چھٹی کر کے گھر کو گیا بخار چڑھا گھر کو گیا اور اس کے بعد ہے تو کیوں دس لاکھ کیوں خرچ کیا نہ کیا ہوتا ہمیں تھوڑی دیر سفر کرتے جات پہنچ نہیں جاتا اپنی سفر نہ کیا دس لاکھ کے ساتھ تک حالات تھے خیر سیکٹری نے پھر ایک تشخیص کا کر لکھنے کے بعد سے کو کہا ہے کہ آپ پیسے کو جمع کر کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں آپ نے اس پیسے کو کچھ چیریٹی کے طور پر خرچ نہیں کیا لہذا معاشرے میں آپ کے لیے نفرت ہے آپ جس جگہ جاتے ہیں آپ وہ انسلٹ ڈسکرینس منسلک اس انسلٹ اسکریس اور نگلیجنس ہے نہیں اس انسلٹ اسکریس نگلیجنس کی وجہ سے جو ہے آپ جو ہے بیمار ہوئے ہوئے ہیں اور آپ کو اسٹریس اور ٹینشن کو فیس کرنا پڑ رہا ہے بیکاز آف نگلیجنس بکاز آف ڈسکریس بیکاز آف انسلٹ ان دا سوسائٹی ویسن نکال دا سیچرڈ میں کیا کروں گا ان گائے تو اس میں اس جگہ پڑا گئے ساری بات حاضر سے بناؤں اس سے بھرا کے کہا کس طرح ہے کہ تم یہ کرو گے کہ تم کام کے اور آرام کے ساری چیزوں کو کام مقرر کرو گے اور آپ بارہ بجے کام ختم کر کے گھر آ گئے اور آپ کی جو ہے تو فیکٹری جگہ آپ کو سکون آیا کہ پھرانے گودام میں لگ گئی ہے جی تو آپ نے شرٹ آپ اور اس کو پہلے فون بند کرو گے یہ راہل دس از ناٹ بائی ٹائم پورٹینٹلی کہ اس کو اس کے بعد کہ جب میرے سائڈ پر آیا تو اس سے بات کرنا کرنے کی بات ہے آپ بجے اس وقت کر رہے ہیں اس کو لکھ کر دیا اس نے انہوں نے کہا کہ آپ پیسے چلے گی خراب کریں گے یہ آیا اس نے اعلان کیا کہ میں پیسے خرچ کرنا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا وہ رات پہ جلد پیسے میں لینا اس کو اس نے نہیں کہا تو اس نے کار نکالا ہوگا لوگ اس میں پیسے لینے کو نہیں آ رہے پھر تو ابھی یہ تسلی ہو گئی تو تصویر کی ریسرچ میں اس سے پیسے لیے باقی لوگوں نے پیسے لیے اس کے کہتے ہیں کہ اس کو معاشرے میں امپارٹینس کیا جملہ میں نے سیل بولا سرس کو ملی رسپیکٹ ملی اور جگہ جو ہے اس کو کیا ملا ریسپیکٹ مل اور لوگ آتے ہیں ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں ہمارا فنکشن ہو رہا اس میں آپ چیف گیسٹ آئیں گے تو سارے ڈیل کرنے کی تھی سوچ اپروچ تھی ہم یہی مل جائے ہے ہم نے کی گرد ہم منڈال اس سے ہم that چیز چاہتے ہی نہیں دنیا والے لوگوں سے کوئی چیز چاہتے ہی نہیں تو نیو اسٹریس پارٹمنٹ کہ فلانے کو بلایا مجھے نہیں بلایا نیو فیلڈ آف اسٹریس کریٹ ہمارے یہاں اس میں سپر ایک چیز ہے کہ بغیر میں ڈال اس کو کہتے ہیں اس کو اس چیز پر کہاں بلا رہے ہیں کہ کیا کہیں کیا کہتے جہاں تک کہ اس آدمی کے سر گنجے سر پر بال ہو گئے گنج پر بال ہو گئے چہرے کی جوریاں ختم ہو گئی اس کو بھوک لگنی شروع ہو گئی کھانا کھانا شروع ہو گیا بڑا خیر میں ساتھیوں کی کتاب واپس کی میرے کتاب ہے سب کچھ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چیز کو بنیاد کو ہم دیکھا کرتے ہیں یہ بنیاد اس کی جو تاک ٹوٹتی ہے جا کر تو یہ دورت اور شور پر جا کر تاک ٹوٹ ہے اور یہی وہ انسان کی ناکامی ہے جس میں وہ ہوتا ہے اس ہم اب سلاح فاقہ کے ساتھ سالن بنانا ہے اس کی رزار کے لیے کام کرنا ہے اس کام کا کرنے سے لوگ تعریف کریں تو کوئی غم نہیں ہے تو کوئی خوشی نہیں ہے اور کوئی برا بھلک ہے تو کوئی غم نہیں ہے اس اس میں فقط فت ادا کر میں نے بار آئے اور کو سمجھا میرا پڑوسی ایک کمیونسٹ پروفیسر ہوتا تھا جتنا ہمارا پڑوسی ایک ایسے ایک کے حالات تھے کہ جس طرح وہ اس واد چلا جاتا تھا اس کی بیوی ختم کرتی تھی اللہ طلبا کر سکیں اور پھر ہمارے گھر پر آ کر کے خدا کے لیے جب کھانا جائے تو اس کو نہ کہنا ختم کیا خدا کے لیے اسے پتہ نہ چلتا چاہے پڑوسی تھا ہمارا نے کہا جی ہم نے اس کی قبر میں دھونی بیٹھنا ہے خود بیٹھنا ہے پڑوسی کے دور پر ہمارے جو خدمت وغیرہ آج چیز کرتے رہیں گے تو اس سے متاثر تھا اور اس سے ہم نے بھی اس سے کوئی تکلیف ہو تو پڑوسی محسوس نہیں کی تھی کیونکہ کبھی کبھی وہ باتیں کرنے کے لیے آ رکھتا کر تھوڑی اور بات سے کرتا تھا تو دانشمانہ طریقے سے مجھے کی کرتا ایک در ہم اتکار میں بیٹھے اتکار سے واپس آئے تو بلا ہفتے کرے ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسا طریقہ اختیار کر ja. 그냥ungsab, لیا ہے کہ اس طریقے سے سب سے کٹ جاتا ہے تو سب سے کٹ جاتا ہے میں نے کہا نہیں واقعی آپ عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں باقی آپ عجیب بات کہہ رہے ہیں واقعی اس طریقے سے سب سے کٹ جاتا ہے سب سے کٹ جاتا ہے کٹ کے بعد اللہ سے جڑ جاتا ہے پھر سب سے اللہ کے حکم کی روشنی میں ہے ماں باپ سے کیسے جڑنا ہے بال بچوں سے کیسے جڑنا ہے معاشروں سے کیسے جڑنا ہے حکومت سے کیسے جڑنا ہے عوام سے کیسے جڑنا ہے سارے زندگی کے تبتار ہیں اور وہ جو جڑنا جو ہے بہت اسٹینڈرڈ ہے جو ماں باپ جڑنے کو بیان کیے گا تو, تو اتنا اسٹینڈرڈ ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے بال بچوں کے کی کیا حقوق جو بیان ہوئے ہیں تو لہذا وہ کٹنا میں نے کہا جلدی کپڑے کو کاٹتا ہے پہلے کپڑے کو کاٹتا ہے پھر کپڑے کو گانٹتا ہے جب گانٹتا ہے تو ایسی وہ کیا کریز اور پھال کے ساتھ آدمی کو لگن پران کر لگتا ہے وہ کپڑا تو اس سے تو جو اس میں جبال پیدا ہوتا ہے تو سر جتنے ہی کسی اتنا ہی آپ کو سدھا دے رہے کا ہم کرتے ہیں تو شروع شروع میں جب میں خبر میڈیکل کالج میں آئے اس زمانے میں سی پی سوٹ کا ٹائی کا بہت واٹ جو آدمی نہیں مانتا تھا وہ ڈپریشن میں چل رہا تھا وہ بغیر ڈپریشن میں چلا جاتا تھا اور وجہ ڈپریشن ہونے لگا تو بجائے سائیکل بجائے جانے کے بنے گا کہ کار کیا ہے گا اس کا کار کیا کہ آپ میں سو تو اس میں سو روپے کا جاپانی کپڑا آتا تھا تھری پیس کے لئے. وہ ہوتا تھا گزر سوا گز اور تین گز ساڑھے تین گز سو زمانے میں نظام پشاور کا نام ہی وہ سلائی جاتا تھا اور صدر والا چورس قریب کے نام وہ جو ہے تو وہ ایک سو بیس روپئے تھا صدر کا مزاج اونچا تھا تو دو سو روپئے کا سوٹ بنایا جی بڑا پہلا ہو جی میں کالج پہ جا رہا ہوں تو بڑا تبدیلی تھی نے کیا کیا ہے اتنا برا پلا کہا مجھے اتنی ڈان ٹپڑ لگاڑ سنائی کہ بس آگے چلا گیا پہلے خان ہمارے دوست میڈیکل کا تھا پہلے خان انجینئر کا تھا اس سے بڑی تعریفیں نہیں بارہ بارہ طرف سے لگ گیا میں تو دیکھے جی بھی تبدیلی نہیں آئیں گے کتنا جو خوش ہوتا ہے اس کے خیر وہ میں نے کس کو چونکہ امریکی گڑھ ہمیں محسوس کیا بعد میں ہم نے جب کام شروع کیا نا باقاعدہ تو میں دجو تعلیب سی پی سور گھر سے بول آپ کیسی کر لیں کرائیے وہ کریز اس کی دیکھیں فال اس کی دیکھیں کام سے کرائیے تو شروع ہو جائے میں نے کرائیے سے کرائی ہے بہ جل بری دوسرا ڈاکٹر صاحب کیا تھا اس میں دوسرا کر بلاک کر کے اسی کی اس پروفیسر صاحب کو گرافر میں جب اس کو الگ نے پکڑا نا اور اس کی جوان چلی گئی کرنا شروع کیا تو بڑی بات سارا مار جل کرنے کے سارے سارے ختم ہوئے بیچارے ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ آپ ذرا چون کرے نا پتہ چلے چلنگ رکھا دھوڑ دھوڑ رہا چلانا ہوتا ہے اور سخت کرو فر کر رہا ہوتا ہے جی بدلا کمرہ دے پیسے خیر یہ تھی کہ جو وسائل ہے یہ مسائل کی بنیاد نہیں ہے اور وسائل مسائل کا حل نہیں ہے کیوں کہ انسان استعمال ہو رہا ہے راجے کے تحت راجا کل سوچتے ہیں کل میں کیا ہے کل میں دنیا ہے کل میں فساد ہے کل میں گندگی ہے کل میں یہ چیزیں ہیں تو آدمی اس کا ہے اویئرنس کے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں انسانوں کی زندگی کو گزارتا ہے انسانوں کو ترجیح دیتا ہے اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں تو کامیاب جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے قانون ہے مولت انسان کو اس کے بعد پکڑا تھی پڑھو نہ محباب اک اللہ شیخ جو بلایا ہماری تعلیمات کو بجایا بلایا تو ہم نے ان پر چیزوں کے دروازے کھول دیا فلمان فتح نہیں محباب اک اللہ شیخ چیزوں کے دروازے کھول دیے حتہ جہاں تک پھولے نہ سمایے ان باتوں پر جو ان کو شروع ہوئی تھی اور مال جو ان کو شروع ہوئی تھی کہ ہم تو اتنا ظلم کیا اللہ کیا ساری, ساری چیزیں مل گئی ہو گئی بغتتن یعنی یہاں تک پکڑا ہم کو ہم نے ان کو دس اتن بغ تتن دس اتن پکڑا ہے تو ہم نے اچانک اور پھر کیا ہوا پیضام رسوم یہاں تک اس پکڑ سے ان کی ہوئی سٹی گم یہ اردو کا تجزم ہے یہاں تک اس پکڑ سے گئی ان کی ماری مت پنجابی کہتے ہیں مت ماری گئی تو کام کرنا چھوڑ گیا تھا آپ لوگ ہوتے ہیں تو ویسے کہ آپ لوگوں کے پاس نہ ہو ہوگا زمانے میں کی تعمیر ہوئی خطاش ہو گئے تھے تعمیر ہو برگا خطا ہو جائے گرتا ہے سر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے ناگ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو مجھے جمع کر لیتی ہیں ملائبات کی کیفیت ہے اور مغلس کے گم ہونے کی کیفیت ہے اس کو بیان کیا مغلسون جہاں تک ہوئی سرٹی ان کی گم جہاں تک گئی ماری ان کی مت یہاں تک اکل میں کام کرنا چھوڑا اتنے پریشان پر ہوتے ہیں کل کی, کی اصلاح جو ہے وہ اللہ کے تعلق سے ہوتی ہے یہ ذکر کا محض بلاتے ہیں میں بلاتے ہیں کل کی اصلاح اللہ کی یاد سے ہوتی ہے کل کی اصلاح خط کی فکر سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمارے سلسلے میں اسلام کے طریقے میں ایک فکر, ایک فکر ہے فکر ہے فکر میں جو ہے اللہ کے ناموں کو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ بولنا ہوتا ہے اور فکر میں سلسلے کی کتابیں کو پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ ہم جو ہے تو یہ صوفیہ کے روایتی مراکموں سے زیادہ پہلے آپ کی کتاب کو پڑھنا زیادہ کبھی پڑھا سو سمجھتے hmm. ہیں بھی ٹھیک ہے تو کہ ہیں, ہیں, ہیں. So شاء اللہ آہستہ کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فضل کما گا ٹھیک ہے بات پوچھتے ہیں آپ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے اندر میں سوال آتا ہے سوال پوچھتے ہیں مدد کرنا پڑا سوال نہ کریں کا کام کر رہے ہماری بچے پھر جاری ہے ان کی خاندان کرنا پڑے ہیں ہماری خاندان کرنے کی جا رہا ہے جو سوال آپ کے تم نے بس آیا لیکن لڑکی کی شادی ہو گئی اس کی ماں نکا بولو کی بہت زیادہ بولتی تھی بولیا میرے سامان کی بات ہو شادی کرنے کی ضرورت ہو اس کے بعد کھائے گا میں چپ کھائے زندگی آیا نہیں آیا نا جب جب اپنا علاج کر رہا تھا نا سیکنڈ سے تو اس زمانے میں سیکنڈوز کی ہماری ٹریننگ جی کی ہوتی ہے نا لوگوں کہتے تھے کہ ٹیلی ویژن دیکھو لڑکیوں سے تعلقات بناؤ زندگی میں چاپ پیدا کرو، پیدا کرو تو ہمارا سیکنڈوز ووٹیں آنے لگی ہمارے جو سلسلہ ہمارے ساتھی کسی علاج کے سلسلے میں جاتے تھے ہمیں ہوا کہ تو دن بچا خاصا نقصان پہنچا رہا اس کو پیغام کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے ہمارے کلچر کے مطابق یہ چیزیں نہیں تو زیادہ آپ جو ہے آدمی کے سٹریس اور ٹینشن کو دور کرنے کے, کے ٹینشن کو اور زیادہ کرے آدمی سمجھدار تھا آدمی سمجھدار تھا اس کے اس بات سوچتے ہیں اس اس کچھ اس اس اس اس مضمون کی عمارت سمجھا کہ میں اگر اس کروں گا تو واقعی تو کہتے میں اسٹریس دور نہیں کر رہا ہوں تو اس نے غور و فکر کر کے اس کو پتہ چلا ساتھ رحمتہ اللہ نے اس کو پتہ چلا کہ ان کی مجلس ہوتی ہے تو پھر جو دن دیدار لوگوں کو دیتا کہ آپ ان کی مجلس میں جائے کریں ان کی مجلس میں جائے کرے آپ نے ہفتہ کام گزارا ہے کہ اس کا بیان سنا ہے آپ نے بات میں گئے تھے جن گئے تھے اس نے آج جو گمایا تھا تو اس نے سمجھ لیا اس بات اگر مواد صاحب کے بعد ہوئی تو اس کے پاس ایک مریض گیا تو اس نے کہا کہ آپ ڈاکٹر خدا کی میز میں جایا اس نے آنا جانا شروع کیا چھ مہینے بعد جب کے گیٹ سے جا کر کہا آدھا میں آپ کی لائف سے ٹھیک ہوں آدھا اس کی میری تو اس نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بات کی میں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ تاکہ ہم تو خوشی ہو جائے کہ آپ ہمارے پاس کیسے ٹھیک ہو گئے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں میں میں ممکن اور بائجر میں جو اسلامی تعلیمات میرے سامنے آئی تو وہ رسمی میرے دور ہو گئی اور جب وہ سوچ اور اپروچ کے ساتھ معاشرے میں, میں چل پڑا تو میرے مسائل کم ہوئے تو میرا ٹریٹمنٹ ایسے ہوا ایک دن ہی آیا بجرس میں آیا تو اس کے بعد جمعہ کسی نے سن تقریر سنی تقریر سننے کے بعد کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی پہلے تو سیکریٹری کے پاس اپنے گیا اس سے اپنا آہ... ٹریٹمنٹ وغیرہ اس نے اندر آسانی کر کے آیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو تو میں نے نہیں کہا تھا لیکن مجھے جو تکلیف ہوئی تھی آپ کی جمعے کی تقریر سے ہوئی تھی جمعہ کی تقریر سے آپ کی تکلیف ہوئی تھی اس اس کو تو میں نے نہیں کہا لیکن میں کنسلٹیشن سے چلا گیا تھا تو اس لیے آپ کے پاس پیار ہوں میں جمعہ کی تقریر کون سی جنہیں میں نے برفارستہ تھا کہ اس جمعے کی تقریر میں مجھے مجھ سے غلطی ہو گئی اس میں جو قرآن کے بیان کرنا ہوتا ہے وہ سے اس میں کوتاحی ہو گئی تھی جہاں پر جنم کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے ساتھ فارم جنم کا تذکرہ پر کیا تاکہ اس کو سٹیٹمنٹ کو اسٹریسفل کنڈیشن میں نہ چھوڑے تو میں نے کہا اس بیان میں میں نے بیان کو جنم کے تصرے پر ختم کر دیا تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس وجہ سے آپ کو تو نہیں کہ اس نے کہا شاید یہی وجہ ہو گئی تھی مجھے بھی انسان ہے انسان کبھی انسان سوچ نہیں کر سکتا تو خطا ہو جاتی ہے اس لیے تو ایک خطا ہو آدمی بات ہی مانگے اس کو ہو جائے گی انسان اس کے بعد الگ الگ شان کے ساتھ ہی بول رہے ہیں کیا کہتے ہیں بی ایس سی پھر سی پھر پی ایچ ڈی کرنے کا تو پتہ فرمائی اور ساری باتوں کو لیں دوسروں مسئلہ کہا نے چالیس سال میں پچاس سال میں یو آرڈ اٹنگ تو اس کو میں کسے پچاس منٹ میں آپ سے دور کر سمجھا وہاں ففٹی ایئرس میں گزارے تھا ففٹی ڈیز کا ٹوٹل تک آیا, آیا, آیا. 50 آیا نا ففٹی ڈیز تک پاس آئے نا پھر جو ہے تو آپ کو فائدہ ہو باز بڑوئی سطح کے پاس یہ ہے تو خالی آیا دہلی کے کسی کالج کا پروفیسر یا علی گڑھ ڈسٹرک کا کوئی آیا تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب میرے اسلام پر ایک سو بیس اعتراضات ہیں تو آپ مجھے ان کا جواب دیں تم نے کہا اس طرح ہے کہ جواب یہ کہ آپ چار مہینے لگا سکتے میں چار مہینے لگا سکتے تو آپ چالیس مہینہ سنا نہیں کر سکتے ایسا ہے کہ آپ چالیس شب جمعہ کو ہمارا بیان سننے کا تو آ جائے گا یہ میں کر لوں گا می کو میں جائے تو اس نے چالیس سے بیچ میں گزارے تو اس کے بعد آزاد صاحب نے کہا تو آپ کے سوالوں میں کیا ہوگا میں نے کہا آدر سو کا جواب ہو گیا ہے پلیز کا جواب میں نے ضروری نہیں سنا کیا آپ دانےشور بنے ہوئے بیٹھے تھے کسی کا آپ کسی کو سنا تو آپ نے کہا نہیں مولانا صاحب کے پاس ایک پی ایچ ڈی پروفیسر بنا دیتے نا ان کو ایک مہینہ بلواتے تھے وہاں پر بیٹھے تھے مسجد ہوتے تھے ان کو بلواتے تھے کہتے ایک مہینے میں اس کو خالی کیا کرتا ہوں خالی ہو کر جب وہ سننا شروع کرتا تھا دادا تھا کہ میں تو پورا کرکٹ بول رہا تھا اور یار ظلم بولنا اور میں نے تو اس کے ایک مہینہ ضائع کیا اپنا بھی ضائع کیا اس کے بھی ضائع کیا علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف انڈیا تھاٹ نے سامنے لکھی نا اس سے جو زندگی میں ہے غلطی ہوئی اس میں غلطی سے ہوئی ہے مسئلہ اشتہار میں اور مسئلہ اشتہاد بہت دانشوروں میں لوگوں میں خطا ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں نقطہ ہے اشتہار میں نقطہ ہے میں آپ کو نہیں بتاتا ہوں کبھی آئے جائیں پھر بتاؤں گا مفت ایک دفعہ سلنڈر کو بلایا دیں ان خبر میڈیکل کالج اشتہار تھا سوال پارٹی کا بڑا دانشر بھی تھا وہ جواب دیا لیکن وہ صاحب سے تنگ ہوا ستنگ ہوا جاب گیا تو میں کہا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں نقطے کی بات تھی اشتہار وہ اگر صاحب کو پتا ہوتی ہے آپ بات مہمان تھا اس کی جگہ میں جو آپ نہیں سکتا تھا خیر علامہ اقبال سے, علام سے خطرہ ہوئی ہے کسی نے کہا کہ یہاں ایک آدمی آئے ہوئے ہیں ایک جو بند بڑے عالم آئے ہوئے ہیں آپ جو ہے تو ان سے جا سمجھے کہا کہ مولی صاحب کیا ہو کیا دو, دو چلا گیا چلے کہ وہاں جگہ ایک آدمی بیٹھے ہیں اور آگے لوگ ایسے بیٹھے جیسے پانی میں بیٹھی ہوتی ہے کوئی پر نہیں مانا کیوں نہیں کر رہا ہے, اتنی خاموشی میری اور اپنا دبدبا ان کا تاریخ آدمیوں کو بات پوچھی انہوں نے جو بولنا شروع کیا تو اقبال کو نال اندازہ آدمی تو وہ بات علم کو بولنا ہے جو میں چاہتا تھا انہوں نے سنا سنا سنا سکھا سوا کہ میں آج اس بات کو سمجھ لیا اشتہار آپ کر سکتے ہیں اور سوالات مجھے کرنے رہے ہیں میں آ کے اشتہار بھی آج نہیں کر سکتا پھر اپنے اس کو اخبار کو چھوڑا جس نے کہا تھا کہ اشتہار پارلیمنٹ کو کرنا پڑے گا اور اس کو اپنا نظریال کو چھوڑنا پڑے گا ان کا بیٹا جاوید اقبال ابھی تک اس بات کو بول رہا اعلیٰ کو خود اس زندگی میں اس بات کو چھوڑا ہمارا ماماما شاید تھی جب سو اپنا چھوڑا سر سلمان نظیر کا مزہ بہت متأثر ہوا ہے ایک طرف سے پانچ سو شال کی کتاب شاید فارسی کی بہت خوش تھا اس سے نے کہا آپ کو تو تکلیف ضرور ہوگی لیکن مجھے بڑا فائدہ ہوگا اس لیے آپ مجھے خط لکھا کریں اس کے خود اس میں خطے مطلب. کا فائدہ ہوئے کام بھی دانشور ہوتا مجھے لکھے تو سب سے جل چکر کا